مت مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور اس میں آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے جو سوالات ہوئے یا میرے رسنت کے جوابات ہوئے اور اس زمن میں آپ کی کالیں بھی ہوتی ہیں آپ کے تاثرات بھی ہوتے ہیں اور آپ نے بھی کچھ باتیں اگر نوٹ کی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر مزید ڈسکس ہو تو اس کو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں ان شاء اللہ ممکن ہوا تو آپ کی کال کو ضرور شامل کیا جائے گا میرا نشورہ بھی موجود ہیں مفتی صاحب بھی موجود ہیں آج طبیعت ناساز تھی امیر اللہ سن کی اور ماشاءاللہ اللہ وقت سے میرے حساب سے پہلے ہی آگے کیونکہ مجھے آج تھا کہ وہ جلوس تھا باہر سے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر جلوس جلدی ختم ہو گیا اور واپس نہیں آئے تو آپ سے کچھ گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ اس کو کنٹینیو کیسے کرنا ہے تو لیکن جیسے ہی ہم ابھی جلوس میں ہی تھے ہے چلا کہ تشریف لے آئے تو بڑی خوبصورت بات ایک اس زمن میں کافی کلام ہوا ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ مدنی مذاکرہ یہ میری ذمہ داری ہے تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے اور نظر بد سے بچائے تو آپ کا تو اس حوالے سے بھی بڑے تجربات ہوئے ہوں گے تو ماشاء اللہ جسے آج کی اس کیفیت میں بھی اس طرح سے مکمل شرکت کرنا اور پھر اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کیونکہ آج وہ طبیعت کے حساب سے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جو یہاں رات رکتے ہیں تو وہ آج ان کے لیے سنا سنا ہو جائے گا تو وہ بھی بہرحال آج خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا تو یہ جو احساس ذمہ داری اور یہ جو انداز ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا درس حاصل کرنا چاہیے الحمد للہ اس یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل بھی چند مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے مدنی مذاکرہ یا بیان یا اس طرح کی آپ کی ترکیبیں رہی ہیں اور طبیعت نے وہ بخار اس طرح کی رہی ہیں تو میں جب پیچھے باتوں کا دیکھا ہے میں نے پھر وہ بڑی ماڑ ماری ہوتی ہے نا جلدی سے کوئی دوائی لو یہ لو شربت پیئیں گے ابھی بھی جلوس جب ترکیب تھی عشا کے بعد نیچے آئے تو وہ ایک گرم پانی اور پھر اس میں جو بھی علاج وغیرہ کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ ساری انہوں نے کی میں خود دیکھ رہا تھا اس سے پہلے بھی میں نے یہ چیزیں دیکھی اور اس نے خود میری اپنی ذات کو بہت موٹیویٹ کیا ہے میرے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہے سفر میں ہوتے ہیں تو جب سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی یا یہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ طبیعت نیچے آ ہوتی سر بھاری ہو رہا ہو یا نین کا غلبہ ہو طبیعت میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ابھی نے سنر کے یہ انداز ہوئے نا یہ موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو مطلب ذہنی تو پاپ کی ذہن سازی کرتا ہے آپ کو کی طبیعت کو اٹھاتا ہے اور یہ آپ نے جو کچھ کیا ہے نا اس کو حج لیڈرشپ اسکلس کہتے ہیں ایک قیادت کی خصوصیات ہوتی ہیں اور جن میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی نا وہ بھلے اپنے طور پر قیادت کا ذوق رکھ, شوق رکھتے ہوں مگر وہ قائد یا قیادت یا اس طرح کی عمارت یا اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے نا یہ, یہ اس سے یہ محروم رہتے ہیں جی. یا ان کے گرد لوگ جمع نہیں ہو پاتے کیونکہ یہ خود اپنے جی. آپ کو دکھ و سکھ میں غم و پریشانی میں اور اجالے اور اندھیرے میں جب یہ ایسی شخصیتیں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں نا اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خندق ابھی تک باتوں میں خندق یاد آ گیا غزہ خندق میں صحابۂ کرام علی مردوان جہاں پر کھندک کھودنے کا کام کر رہے تھے وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابۂ کرام علی مردوان کے ساتھ غزبے میں وہ کھندک کھودنے کے اس میں معاملات میں تھے اور مٹی اور گرد اور اڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں مبارک کو بوسے لیتی تھی لپٹی تھی اور پھر کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ وہاں سے اشعار پڑھتے تھے غزوہ خندہ کے موقع پر اشعار پڑھتے تھے اور سرکار دوجاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار کے ساتھ اپنی آواز ملا کے ان کے اشعار کو ریپیٹ کے انداز میں ہو ایک بالکل ایک بڑا خوبصورت ایک انداز ہوتا تھا غزوہ بدر میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم غذبے میں موجود ہیں اس سے بہت ساری اسی طرح بھوک کے معاملات تھے آکۂ دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تو جب ان کے بھوک معاملات معاملہ تو خود نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے آئے اور جو اختیاری زہد تھا نبی پاس صلی اللہ تعالی وسلم کا خود اس نے پیارے صحابۂ کرم و رضوان کو کتنا موٹیویٹ کیا تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کو ایک جب بنتے ہیں اور لے کر چلنا ہوتا ہے تو ان کی اپنی سوچ الگ ہو جاتی باشا ہے, باشا ہے باشا وہ پھر ان چیزوں کو اپنی کمزوریاں نہیں بناتے بلکہ یہی چیزیں نہ صرف ان کو تقویت دیتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ چلنے والوں کو بھی تقویت دے رہی ہوتی ہے اور یہ میں نے آج بھی کئی مرتبہ یہ میں نے امیل سنت کے انداز کو دیکھا ہے کہ بلکہ ایک تو جسمانی بیماری ہوتی ہے آدمی دوائی کھا کر جسمانی بیماری کو اس کا کوئی نہ کوئی کور اپ کر لیتا ہے ایک ہوتی ہے ذہنی پریشانی ذہنی ٹینشن ذہنی کوفت اور مسائلوں کا بعدوں کا جسے امبار اس میں اچھے اچھے لوگ حوصلے توڑ دیتے ہیں اچھے اچھے لوگ حوصلے توڑ دیتے ہیں وہ معذرتیں کر لیتے ہیں چند دنوں کے چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں اور یہ تو پروفیشنل حساب میں تو چھٹیوں کا چلتا ہے رہتا ہے کہ ایک سیشن آتا ہے جناب ہماری چھٹی اور دعوت اسلامی میں کوئی چھٹی ہوتی نہیں ہے یہ مطلب کہ جو دعوت اسلامی کی سطح کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ تھری سکسٹی یوں آپ سمجھئے یعنی کہ 365 پورا سال اور اس کے آگے لکھا ہوتا ہے 24 یعنی کہ صبح دوپہر شام رات یہ ایک مبالغہ کر رہا ہوں میں تو وہ ان کا آرام اور کھانا پینا بھی دعوت اسلامی کے جدول کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پوری آپ نے جو بھی سوال اٹھایا وہ ہوتی ہے ذہنی قوف ذہنی کیفیت پریشانی ٹینشن اس میں اچھے خاصے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اس میں چاہے وہ آپ کو پریشانی آپ کی گھر سے آتی ہوں, آپ کی پریشانی کاروبار سے آتی ہوگے سے, سے, پیچھے سے اندر باہر سے آتی ہو ابھی ٹوٹ جاتا ہے ذہن تھک جاتا ہے ابھی ٹوٹ جاتا ہے میں نے مل سنت کو الحمدللہ رب العالمین المین دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ذہنی طور پر وہ پریشر آئے ٹینشن آئے مگر ایک یہ بھی میں نے ایک قیادت کی صلاحیتیں اور ایک لیڈرشپ اسکلس ہوتی ہیں امین بھائی وہ ہوتا ہے پریشر قبول کر لینا پریشر لے لیتے ہیں نا اب جو پریشر لے لیتا ہے نا اور پریشر لینے کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتا ہے کھڑے ہیں تو دیٹ از کولڈ کہ جب مطلب اتنا پریشر لے کر کھڑا تو یہی قوم کو لے کر چلتے ہیں نا ایسے لوگ ورنہ تو مطلب کہ وہ میم تو یہ, یہ, با با با یہ نہیں ہوتے یہ تو پودے کی طرح نہیں ہوتے کہ پودا تھوڑی دیر کے بعد ہلکی پھلکی ہوا یہ ہوا یوں لٹک جاتا ہے لیکن جو تناور درخت ہو نا وہ پھر ہواؤں کے اور اس طرح کے ساری مطلب کہ موسم کے سارے اثرات کو ایک درخت تناور درخت قبول کرتا ہے کہ اس کی حوصلوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں تو یوں عام ہوائیں اور عام یہ موسم کے اثرات جو ہے نا یہ درخت کو یہاں متاثر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ یہ ایسے درخت ہوتے حاجی امین کہ یہ خود دھوپ میں جل رہے ہوتے ہیں نیچے آنے والوں کا سہای دے رہے ہوتے ہیں आ, نیچے آنے والوں کو پھل دے رہے ہوتے ہیں आ, اور خود یہ اپنا پانی خود ہی لے رہے ہوتے ہیں ہمت کا حوصلے کا برداشت کا پانی لے لے رہے ہوتے ہیں اپنی حیات کو یہ قائم کر رہے ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو رہا ہوتا ہے مگر یہ چیزیں میں اس لیے جو بیان کر رہا ہوں سو ایک میری نیت یہ بھی ہے ایک تو خود اپنے لیے سمجھنے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی ہے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہن مدنی کاموں کے کرنے کے حوالے سے ہم سے وابستہ ہیں ٹھیک ہے اس میں ولنٹیر بھی ہوتے ہیں غیر والنٹیر بھی ہوتے ہیں رضاکارانہ بھی ہوتے ہیں غیر رضاکارانہ بھی ہوتے ہیں مگر دعوت اسلامی کا کام جو ہے نا اج امین یہ ایک اسلام و سنیت کی خدمت ہے کچھ طبقہ رضا کارانہ کر कर رہا ہوتا ہے کچھ غیر رضاکارانہ کر कर رہا ہوتا ہے سب کی اپنی اپنی حاجتیں ضرور ہوتی ہیں کسی کا یہاں پر حساب کتاب ہوتا ہے کسی کا باہر حساب کتاب ہوتا ہے لیکن کوس کیا ہے کوز تو دین کی خدمت ہے نا مسلق کی خدمت ہے اور مطلب کہ ایک سنتوں کی تربیت اشاعت ہے اس میں ہمت حوصلے کے ساتھ وداؤٹ اینی گیپ وداؤٹ اینی اسپیس یعنی مدرسوں اور والے پر آنے والے بھی کہیں کہیں دو ہفتے میں دو دن ہفتے میں تین دن اتوار چھٹی ہے تو بھائی تمہاری کی چھٹی کو مطلب کہ کوئی مطلب کوئی ملکی سطح کا کام تھوڑی ہے دین کا کام ہے بلکہ حقیقت یہ جنرل اسٹور والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جنرل اسٹور والوں کی اتوار کو بکری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لو فائرنگ ہیں جنرل اسٹور 24 آور مطلب یہ پورے ہفتے میں کب بند ہوتی ہے نہیں بند ہوتے تو, آپ تو کئی ایسے ادارے بن گئے جو اس طرح کی سروس دیتے ہیں ٹوئنٹی فور آور تو یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو دین کا کام جو ایک تو کرنے والے کتنے ٹھیک ہے ایک تو کرنے والے کی تو جو کرنے والے ہیں اگر ان کا مزاج بھی مجھے تو تو کہ وہ خرگوشی مزاج میں کو بولتا ہوں خرگوشی مزاج وہ, بلیو, وہ ایک خرگوش درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا تو وہ بیر. آہ, تو اس کے سر پر بیر گرا تو جیسے اس کے سر پر بیر گرا تو وہا بگا تو وہ کہتے آسمان ٹوٹ پڑا آسمان ٹوٹ پڑا جنگل کے سارے جانور شروع ہو گئے آگے آگے کوئی لومڑی ٹائپ کی کوئی جانور اس کو ملا ملی تو کیا ہو گیا آسمان ٹوٹ پڑا بھاگو ٹھہرو تو صحیح آسمان کہاں ٹوٹا آسمان اپنی جگہ پر ہے اب تحقیق تفتیش جو کی گئی تو پتا چلا کہ خرگوش درد کے نیچے آنا فرما رہے تھے اب یہ بھی تو مجھے نہیں پتا کہ میں بولا بیر گرا درد سے بیر گرتا بھی ہے یا کوئی اور کوئی چیز گرتی ہے جو بھی چیز ہلکی پھلکی چیز گری درد بولا یہ ہلکی سی چیز گری خرگوش کے اوپر اور خرگوش سمجھا کے آسمان ٹوٹ پا رہا ہے یعنی وزن جو خرگوش پر پڑ پڑا تو خرگوش سمجھا کہ آسمان ٹوٹ پڑا تو مزاج جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے مزاج میں پختگی ہمت حوصلے ہونے چاہیں اور کام کرنا ہے سیدھی بات ہے بدلی کام کرنا ہے اس میں بے تو تمام دعوت اسلامی کے جملہ ذمہ دار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کے امیر سنت کا یہ انداز پریشر چاہے وہ جیسا اب طبیعت کا ہو یا پریشانیوں کا ہو جیسا پریشر لے کر اور پریشر کو بالکل لے کر فیس پر آپ دیکھئے فیس ایکسپریشن کتنا مطلب کہ وہ پتا ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ انداز ہے یہ آج ہمیں میں سمجھتا ہوں مدری مذاکرے کی اگر میں مدری مہک کے حوالے سے بات کروں تو آج یہ سیکھنے کو بہت ملا بلکہ میرے پاس داعود استعمی سے جو وابستہ نہیں وہ بھی شاید یہ باتیں سن کر سمجھ کر لیں کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے اور انسان اپنی یہ ہمارے بہانے نہ بناؤ یہ بانے بنانے کا طبیعت جو نا یہ درستی ہوتی ہے آدمی آ جا کو طبیعت تھوڑا بہت ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے آپ نے پوچھا بھی طبیعت کیا تھا سر میں درد ہے کہا نہیں وہی چیز ایک بات مطلب جو فیرنس بالکل مطلب جو معاملہ ہے حالانکہ طبیعت کی کافی حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے جس کی سچائی اور جس کی حقیقت ہی اس کی عزت کے لیے کافی ہے جس کی سچائی اور حقیقت اس کی عزت کے لیے کافی ہے اس کو جھوٹ اور آٹیفیشل چیزوں سے اپنی عزت بنانے کی کیا ضرورت ہے امیر سندت کی جو کردار ہے ان کی جو سچائی حقیقت ہے وہ خود ہی بہت ہے ان کی عزتوں کی بلندی کے لیے تو آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ ادھر ادھر کی وہ ہم جیسے آدمی جو ادھر ادھر کی باتیں لا کردردیاں جیتنے کوشش کرتے ہیں تو یہ بڑے لوگوں بڑے لوگوں میں امین آپ کو بتا جی میرے بڑے لوگوں میں جو بلند ہمت والے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں نے کولڑیاں دیکھی نہیں ہے یہ بڑے بڑے منفرد قسم کے ہوتے ہیں تبھی تو لیڈر ایک ہوتا جی ماشاء اللہ اور یہ بھی ایک نا دو باتیں اور اسی جیون میں دو باتیں اور تھی کہ ایک تو یہ کہ فیلنگس میرا مکتبہ سونا سونا تھا اور پھر دوسرا یہ کہ میں رہ گیا میں رہ گیا نکی سے یہ جو گھر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی اللہ دیکہ دعوت اسلامی کا کام اللہ کی رحمت سے چلتا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ کرا میں وہ چلتا ہے آپ جو گھر بیٹھ گئے, بیٹھ گئے نہ بیٹھے یہی جملہ کے لے ہیں میں رہ گیا میں درست ہو رہا علاقے میں میں رہ گیا نکی کی دعوت ہو رہی ہے میں رہ گیا مدنی کام سفر کر میں رہ گیا ہفتہ وار ایک ہوتے ہوتے باب المدینہ میں بارہ ہو گئے پاکستان میں 500 سے زیادہ ہو گئے میں نہیں جاتا میں رہ گیا میں یہ کا چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جمال اگنور ہلکے ہلکے مسائل ہوتے ہیں نظر انداز چھوڑ فکر دنیا کی چل مدنی کام کرتے ہیں کیا بات لگول لیتے ہیں سوال یہ تھا کہ ہم نے کچھ کبوتر پالے ہوئے تھے نا ہمارے یہ نظام یہ ہے کہ جس کا کبوتر جس نے پکڑ لیا وہ رکھ لیتا ہے تو ابھی فی الحال گھر والوں کے کہنے پر سارے کبوتر بیچ لیے اب اس میں جو پیسے آئے ہیں تو جس میں میرے ذاتی اپنے کبوتر تھے وہ پیسے میں رکھ سکتا ہوں اور جو میرے پکڑے ہوئے تھے وہ پیسے رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھتے توبہ کرنا ہوگی کہ یہ کام ہی حرام تھا سارا اس طریقے سے جو کبوتر کا جہاں اڑاتے ہیں پورا اور دوسرے کا کبوتر لے کر آ جاتے ہیں یہ حرام ہے اس طریقے سے اور جس کا کبوتر لیا ہے اس کو کبوتر لوٹانا یہ لازم تھا اور نہیں لوٹایا تو اب اس صورت میں بیش دیا ہے تو جو رقم ملی ہے وہ اسی کو واپس کرنا ہوگی اور اس سے معافی بھی مانگنا ہوگی تلافی بھی کرنا ہوگی یعنی اس کو رقم واپس کرنی کی کی ہوگا کیا حکم ہوگا کبوتر پالنے کی یعنی پالتو پرندے اور جانور یہ پالنے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ پال سکتے ہیں لیکن اس کی شرائط رکھی ہیں پہلی شرط تو بنیادی اعتبار سے خود جانور کے اندر ہے کہ جس جانور کو آپ پال رہے ہیں اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ضروری ہے چونکہ جانور بول تو سکتا نہیں تو اس لیے اس کو کھلانے پلانے کے لیے بار بار اور بازم میں ستر مرتبہ کا کے اس کو دانہ پانی دے تاکہ وہ کھا پی سکے دوسرا آپ یہی کبوتر باز جیسے ہیں تو یہ کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتے ان کی چھتریاں ٹائپ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے بیٹھنے لگتے ہیں تو نیچے سے وہ بانس وغیرہ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو چبوتے ہیں وہ اڑ جاتا ہے یہ تکلیفیں دیتے ہیں اس طرح پھر یہی والا معاملہ جو ان کے ساتھ پیش آیا کہ یہ پورا اڑائیں گے گول اور دوسرے کا کبوتر لے آئے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں ناجائز اسی طرح کنکریاں مارتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض کسی کے گھر میں جا کے پڑتی ہیں کسی میں پڑ سکتی ہیں یہ ہرام یوں ہی چھتیں ہوتی ہیں جس طرح کے بعض علاقوں میں گھر ہوتے ہیں تو وہ چھت پہ چڑھیں تو برابر کے گھر کے اندر نظریں پڑتی ہیں یہ بھی حرام کے اس کے گھر کے اندر نظر ڈالیں گے بے پردگی اگر ہوگی تو. تو یہ سارے اگر لحاظ کر لیے کسی نے تو پھر اس کے بعد پالنے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی اس طرح کے اس کے اندر مشغول نہ ہو جائے جیسے کبوتر باز بیٹے ہوتے ہیں تو صبح سے شام تک لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جس نہ نماز کی پروا نہ دیگر حقوق کی پروا تو یہ جائز نہیں کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ جی مدنی مذاکرے کی مدنی محد الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور ہم شوق سے دیکھتے ہیں اور مطلب کہ مدنی مذاکرے کا ہمیں بالکل دل سے انتظار ہوتا ہے اور ہمیں بہت سارا علم سیکھنے کو ملتا ہے اور پہلے مطلب نماز وغیرہ میں تھوڑی سستی کرتی تھی الحمد للہ ابھی پانچ وقت نماز کی پابندی بھی ہے اور نگرانی شعرا مفتی نگرام حاجی امین کی بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اس سے ہمیں بہت علم حاصل ہوتا ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ مدنی چینل کی پوری ٹیم اللہ پاک شاد آباد رکھے اور نگرانی شعراء سے عرض ہمارے لیے دعائیں مقرر کی دعا کیجیے یغفر اللہ اللہ ولاکم ہم اور حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی مزید مدنی مذاکرے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں یا یمین بچوں پر شفقت مصطفی امین صاحب کا بھی کچھ لینے دینا کال بھی لے لیں گے ان شاء آنے دیں انشاءاللہ کولے کریں اور شرعی خم شرعی کام ابھی شروع شروع میں لے لیں بچوں پر شرعی مسئلہ شروع شروع میں لے لیجیے گا بچوں پر شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدان جو گفتگو ہوئی اور اس میں سنت نے سرکار علیہ صلی کے مختلف جو انداز بیان کیے تو پرسنل لائف میں مطلب اس کو اپنانے کے حوالے سے بھی اگر کچھ بیان ہو جائے یہ تو ہم بزرگوں میں دیکھتے ہیں جو بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عاشقہ رسول علماء اس طرح کے جو بھی ہیں ان کی ایک تعداد آپ دیکھیں گے کہ حقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ بھی فیضان نصیب ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھی بڑے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرنے کا جو مزاج ہے ان میں آپ دیکھا میرے سنت وہ بزرگ ہوتے ہیں نا بڑی عمر کے ان کے لیے بھی بڑی ان کی وہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور جو مدری مدی منیا ہوتے ہیں ان کی بھی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑی شفقت محبتیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں اور اس سے ہمارے گھر کو بھی سمجھنے کو سیکھنے کو موقع ملتا ہے کہ ہمیں عاقع دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت پاک کا جو یہاں پر ایک درس دیا گیا ہے کہ آپ کس طرح بچوں پر شفقت اور محبت کا انداز اختیار کرتے تھے تو یہ یاد رکھیں گے یاد بھی رکھے اور ہاتھوں ہا تھوڑا سا پریکٹیکل اپنے گھر میں بھی کر لیا کریں آس پڑوس کے بچوں کے ساتھ بھی پریکٹیکل کر لیا کریں ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا انداز اختیار کریں تو ان اللہ اس سے آپ کی عزت بڑھے گی ان بچوں کے دلوں میں لیکن جیسے احادیث میں خوش طبعی کے حوالے سے نے سنت نے بھی جو بیان فرمایا تو ہمارے ہاں جو جو طبعی جس کو لیا جاتا ہے نا بہت فری شپ اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بعض اوقات سامنے والے یعنی خاص کر بچوں میں بھی عزت کم ہو جائے تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے خوش طبعی کرنے میں کیا احتیاطیں ہو ہیں اوور نہیں ہونا چاہیے اوور اور اگر خوش طبعی ہے تو ایک بہت ریئر جیسے نا ایک لمٹ کے اندر ہونی چاہیے چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا تبسم کا ہونا خوش مزاجی کا ہونا یہ ایک الگ ہے مگر اگر آپ کسی سے مزاق کرنا چاہتے تو اس کی ایک لمٹ ہے کیونکہ زیادہ مزاق یہ بڑوں کی نظروں سے گرا دیتا ہے اور چھوٹوں کے دلوں میں آپ کا احترام ختم کر دیتا ہے تو ایک بڑا نپاتلا مزاح کا انداز ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے پھر یہ کہ بچوں سے یا چھوٹوں سے اگر آپ مزاح کرتے ہیں نا اس میں کہیں ان کی تحقیر نہیں ہے کہیں ان کی وہ مطلب ضلع نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ مسکرائیں گے تو صحیح تو لیکن وہ آپ کے لیے ان کے دل میں عظمت کم ہو جائے گی تو اس تمام تر چیزوں کو ہمیشہ ملوز رکھنے کر ہی چلنا چاہیے جی کال دیکھ نگرانی شرا ایسا لگ رہا تھا کہ باپا جان کی طبیعت تھوڑی ناساج اللہ پاک میرے مرشید کو سلامت رکھے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے میں نے آج کے مدنی مذاکرے میں دیکھا کہ میرے لیے دامد برقاتم العالیہ نے گاڑی چلانے کے تعلق سے جو لائسنس کی بات کی ہے بالکل اس کو واضح طور پر سمجھا دیا یعنی میرے مرشد چاہتے ہیں کہ الحمدللہ للہ میرے مرید کو میرا آقا کے چاہنے والوں کو, کو کوئی یا روکے بنا یعنی وہ ایسا بن کر رہے اپنے ہر معاملات میں وہ صحیح رہے الحمدللہ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ امیر علیہس دامد برقات سے جب جشن ولادت کے تعلق سے کوئی سوال ہوتا ہے تو باپا جان کی بری کیفیت بدل جاتی ہے اور الحمدللہ للہ اتنی دلائل قائم کرتے ہیں آپ کے مدینہ مدینہ الحمدللہ ہمیں بھی اچھا ایک علم دین سیکھنے کو ملتا ہے اور باپا جان کی تو کیا بات ہے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا اسماعیل علیہ السلام کی جو قبر مبارک وہ حتیم کے اندر ہے وہ خلاصہ فرما دے جی امام اللہ سنت رحمت اللہ علیہ سنت رسمۃ اللہ رضویہ کے پانچویں جنم علماء کے حوالے سے اور خود امیر علیہ سنت نے بھی آشقا رسول کی ایک سو تیس اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ روایتوں کے اندر بعض روایتیں اسلاف سے جو منقول ہیں اس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ باب کابا کے پاس یا حتیم کے پاس جو ہے حضرت صحیح اسماعیل علی نبینہ علیہ السلط اسلام کی اور دیگر انبیاء کرام علی اسلام کی قبریں موجود ہیں قول چلائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں صاحب ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو گھر میں دیا جلایا جاتا ہے وہ جلانا چاہیے یا نہیں جلانا چاہیے دیا جلانے کا کیا فرما گھی کا دیا جلانا گھی کا دیا جلانے سے تو عالدت نے منع فرمایا کہ اصراف ہے باقی اس کے علاوہ بعض جگہ پہ دیا جلاتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر لیکن ہمارے اب علما یہ فرماتے ہیں کہ اصل جو دیا جلانا تھا وہ تھا تعظیم کے لیے یعنی کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ دیے کا مقصد تھا اب ہمارے زمانے کے اندر عام طور پر دی کے ذریعے کوئی تعظیم کی صورت نہیں ہوتی کوئی یعنی ہم لائٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک دن کی اہمیت واضح ہوتی ہے اس شخصیت کی عظمت اور ہمارے سامنے مزید واضح ہوتی ہے یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے لائٹنگ وغیرہ کرنے کا تو اب اگر ایک آدھا کسی نے چراغ جلایا ہے تو عام طور پر یہ ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعے سے کوئی اہمیت ہم اجاگر کر پائیں تو ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ یہ رقم آپ جتنی رقم اس میں لگتی ہے اتنا ہی جس وڈی کے لیے آپ یہ چراغ جلا رہے ہیں اگرچہ کہ شران جلانا چاہیے سر لیکن کیونکہ کوئی کوئی صورت نہیں ہے تو اس لیے آپ وہ رقم بہتر ہے کہ آپ کسی ان کے اشارے ثواب کے لیے کسی ضرورت مند کو دے دیں ہاں بہت سارے دیے جو ہیں جیسے بعض اوقات ایک لائٹنگ کے طور پہ دیے جلائے جاتے ہیں چراغ بہت سارے کے جن کے ذریعے واقعی ایک خوبصورتی خوبصورتی سما بن جاتا ہے تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے اور حرج اس میں بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ اب بظاہر زمانے کے اندر کوئی فائدہ نظر آتا نہیں ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کی رقم دی. کو چھٹکا کر لیجیے عورتوں کا گھر سے نکلنا اگر چاہیے تو ٹاپک ہمارا ریگولر ہی چلتا ہے ساتھ میں آج جو پردے کے ساتھ نکال موٹر سائیکل میں جو برقع پھنس جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی جو مطلب بعض اوقات حادثات ہوتے مجھے اس دوران بھی میسجز آئے کہ اس طرح کے واقعات میں انتقال ہی بھی ہو گئے تو اس میں کچھ ذرا سفر تو کرنا ہی ہے تو احتیاط احتیاط میں نے بیان کر دی ہیں جی اس میں جی ہے یہ کہ اسلائی بہنوں کے میسجز بھی آ گئے جو داود اسلامی کے ذمے دار ہماری مجالس بنی ہوئی ہیں ان کے پیغامات بھی آ گئے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کس انداز پر اس امیل سنت کی جو ترغیب اور جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں اس کو اختیار کریں گی اور ہے یہی کہ دیکھیں اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہن امیل سنت کا یہاں سے ایک آواز نکالی ایک نکلی آواز ایک ساؤنڈ آیا اب اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس آواز کو اور اس انداز کو حکمت کو مدنی پھولوں کو عملی جامہ پہنا اپنی ذات میں اسلامی بہنوں کے لیے جو بیان کیا تو میں اس لیے کچھ بھی ہے سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ایسی اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی ہیں کہ مطلب جن کی انفلوئنس ہے معاشرے کے اندر اور لوگ مطلب کہ خاندان والے اور محلے والے اور بلڈنگ والے علاقے والے اس کو مطلب کہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہ آج کل آج یہ کر رہے ہیں اچھا ہی یہ انداز ہے تو اب امیل سنت کی ان تمام تر چیزوں کو جب ہم اپنے چاہے لباس پر انداز پر کھانے پر پینے پر لیں گے تو یہ ایک دائی ہیں دائیں الخیر مصلح امت ہیں اور یہ اصلاح کی اور مطلب کہ خیر کی مدنی پھول ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں سن کر بالخصوص جو یہ سینکڑوں ہزاروں ذمہ دار اسلامی با اسلامی بہنیں ہیں یہ اپنے اوپر اگر اس کو نافذ کریں اور اس کا اس کی تشہیر کریں اس کو پروپاگیٹ کریں اور اس کو عام کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اللہ کی رحمت سے ہوگا یہ کہ اس جو جیب ہوتا ہے. یہ اس کو انہوں نے سمجھ میں آ گئے گے کہ ہم اس طرح انہوں نے پیغامات بھی دے دی دیے ہم ان شاء اللہ ان کو اس طرح ہم جیبوں کی ترکیب لے کے چلیں گے تو اس پہ ان کا بھی فائدہ ہے اور فوائد ہی فوائد ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ کہ بے پردگی سے بچنے کے حوالے سے بھی اور یہ کہ ایک تعداد ہے جو اس طرح سجاوٹ اور اس کی نہیں مانتی ہے نکلتی ہے یہ بارہویں رات کو پیغامات پہ آتے ہیں کہ دیکھو یہ نکلتے ہیں. یہ وہ یہ دعوت اسلامی کی یوں ذمہ دار اسلامی نہیں ہوتی ہے نہ دیکھے یہ پورا ایک اب اسلامی بھائی ہیں امامہ بھی سر پر ہوتا ہے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے مدنی اولیا بھی ہوتا ہے لیکن آپ ان کو کئی ایسے کام کرتے دیکھیں گے, آپ گے یار یہ عجیب آدمی ہے تو یہ نہ کہیں کہ دعوت اسلامی والا یہ کر رہا ہے ایک جملہ کو کہہ رہا ہوں یہ نہ کہیں یار دیکھو دعوت اسلامی والا کر رہا ہے اور یہ کہیں کہ دعوت اسلامی والا ہو کر یہ کر رہا ہے دونوں میں بہت فرق ہے جو واقعیت دعوت اسلامی کے صحیح معائنہ میں سانچے میں ڈھل گئے نا وہ حتی الامکان امکان اس طرح کی حرکتوں سے بچے گا جو تنفیر عوام کا اور انگش نمائی کا لوگوں کو بری لگنے کا جو سبب ہوتے ہیں ان سے بچتا ہے وہ بڑی نفس کو مارتا ہے وہ بڑے خواہشات کو کچلتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو وہ اگنور کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو وہ برداشت کرتا ہے کئی جگہ پہ لاس کر رہا ہوتا ہے نقصان کر رہا ہوتا ہے عام آدمی جا کر مطلب جس انداز سے وہ پیسے وصول کرتے کرتے ہمارے کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو بہت برداشت کرتے ہیں کیونکہ ان کو دعوت اسلامی کے تنظیمی مفادات سے بہت محبت ہوتی ہے ان کو اس سے بڑا ہوتا کہ ہم پر انگلی نہ اٹھے ہم پر انگلی اٹھے گی تو دعوت اسلامی پر انگلی اٹھے گی ایسے ہی اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں اگرچہ بہت بڑی تعداد سب کی اتنی نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہیں تو ہر کوئی اسلامی بہن اگرچہ مدی برقع بھی پہنتی ہو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتی ہو اور ذمہ دار بھی وہ بن گئی ہو مگر اس کے اندر دعوت اسلامی رچی بسی ہو وہ ان تمام تک چیزوں کا خیال رکھتی ہو ضروری نہیں ہے چاہے وہ ذمہ دار کے گھر میں ہو یا ذمہ دار کے گھر سے باہر ہو یہ جو تنظیمی سینسیٹیوٹی ہے نا آرگنائزیشنل سینسٹیوٹی تنظیمی حساسیت جس کو کہتے ہیں یہ بس یہ جی سمجھے اللہ کی دین ہے یہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتی اور یہ الحمد للہ سنت کے میں کہتا خاص فیضان ہے جس سے یہ چیزیں نصیب ہوگی نا میں کہوں گا امیل سنت خاص فیضان یہ تو عموماً ذمہ داران امیر سنت کے فیضان کے باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں امیر سنت کا جس نے خاص فیضان لیا ہے نا اس میں ایک چیز بہت پیاری آ جاتی ہے وہ ہے وہ محتاط فدین بن جاتا ہے خاص فیضان امیر میرے سنت کا خاص فیضان پیر صاحب کا مرشید کا سمجھے کہ یہ خاص ایک عطا ہے جس سے یہ عطا ہوتی ہے نا پیسہ ملنا یہ ملنا وہ ملنا میں اس کی ڈسکشن نہیں کر رہا اس کو ڈسکشن میں نہیں لے رہا وہ جو خاص پیر کا جو خاص فیضان لیتا ہے نا جس کو پیر کی خاص نظر عنایت فیضان دیتی ہے وہ محتاط فی دین آپ کو نظر آئے گا دین کے معاملے میں محتاط ہو جاتا ہے اس کے اندر تقوا اور پرہزگاری کے بھی آپ کو اصاف نظر آئیں گے اور وہ ان کاموں سے بچے گا جو دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے بچے بعد ہوگا اسٹیٹس ہوتا ہے بندے کو وہ اس کو بچنا ہوتا ہے تو یہ امل سنت نے جو چند مدنی پور عطا فرمائے تھے اس میں اسلامی بہنوں کو بھی اپنی نفس کو اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا اسلامی بھائیوں کو بھی اپنی نفس و خواہشات کو مارنا پڑے گا کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو میرے سے فرما رہے ہیں اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چکی ہوئی ہے کال چلائی مخصن رضا لاہور سے بول رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ میری دکان ہے جو جوتوں کا شو روم ہے میرا ادھر جوتوں کے نئے سیمپل لگے ہوتے ہیں کیا اس دکان میں بیٹھ کے میں قرآن پاک کر سکتا ہوں کہ نہیں جو دارو مدار ہوتا ہے وہ کے ہے تو اب جوتے کے پاس پاک تو ممکن ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ یہ ناپسند ہو لیکن دکان آپ کی بہت اچھی شوروم ٹائپ کی بنی ہوئی ہے کہ جس میں آپ درمیان میں یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر دیکھنے والے کو بے ادبی محسوس نہیں ہوتی تو تو پڑھنا درست ہوگا تو اب یہ دیکھنے کے اوپر موقف ہوگا کہ اس مقام پر یہ چیز بے ادبی محسوس ہو رہی یا نہیں ہو رہی اگر تو بے ادبی معلوم ہوتی ہے تو تو پھر اس طرح اجتناب کیا جائے کوئی ایسی جگہ آپ مقرر کر لیں کہ جہاں پر آپ کے جوتے وغیرہ نہ رکھے ہوں وہاں پرانے پاک پڑے اور اگر بے ادبی محسوس نہیں ہوتی تو پھر پڑھ سکتے کال چلائی <coughs> سر میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے جب ہم فرض پڑھتے ہیں دو فرض چار فرض ہوتے ہیں تو پہلے دو فرض میں تو لاسٹ میں کلو اللہ پڑھتے ہیں نا جب کھڑے ہوتے ہیں تو اینڈ والے تو دو فرض ہوتے ہیں ان میں کلو اللہ نہیں پڑھنی چاہیے الحمد کے بعد لیکن اگر اچانک کلو اللہ منہ سے نکل جائے تو بھی پوچھ رہا ہوں کہ اس کے لیے کچھ اور تو نہیں کرنا پڑتا تم مسئلہ کر دوں کہ فرض کی جو رکاتے ہیں پہلی دو رکعتیں اس میں سورت الفاتحہ کے بعد صورت کا ملانا یہ ضروری ہوتا ہے یعنی صورت الفاتحہ پڑی اس کے بعد کوئی بھی ایک صورت یا تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو وہ پڑھنا ہوتی ہے اور آخری دو رکعتوں کے اندر صورت الفاتحہ کے بعد صورت کا ملانا یہ ضروری نہیں ہوتا البتہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کی جماعت چھوٹ گئی ہے تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے ملانا جائز بھی ہے بلکہ اس کے لیے مستحب اور بہتر ہے کہ وہ صورت الفاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائے یہ مسئلہ امام کے لیے ہے کہ امام کو چونکہ تخفیف کا حکم ہے یعنی مختصر نماز پڑھانے کا حکم ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہی کہ وہ آخری رکاتوں کے اندر فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں نہ ملائے وہ بھی نہ ملائے اگر ملائے گا تو اس صورت میں سجدہ جیسا لازم نہیں ہوگا البتہ طویل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے نمازیوں پر بھاری پڑتا ہے تو اس کو ملانا ممنوع ہے سخت مکرو ہے اس کے لیے کہ وہ ملائے لیکن بہرحال اس کی بنیاد پہ صدر صاحب کسی کے اوپر بھی لازم نہیں ہوتا باقی رہا یہ کہ الحمد ایک تو یہ پھر دوسرا کلو اللہ تو یہ تلفظ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضروری ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالیغان میں یہ شرکت کریں تاکہ ان کے جو معاملات ہیں یہ ٹھیک ہو سکیں قرآن کریم کو صحیح مخارج اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ سیکھنا پڑتا ہے سے یہ پوچھنا کہ یہ جو پرائز ہم خریدتے ہیں یہ ان پر جو انعام نکلتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے لیکن اب ایک پریمیم بورڈ نکلا ہے کہ جس میں ہزار والا جس میں وہ لے لیں تو ایک مدت کے بعد چھ ماہ کے بعد سال کے بعد وہ مخصوص رقم دیتے ہیں یعنی وہ رقم آپ کی محفوظ ہے چالیس ہزار روپے اور اس کے پر وہ رقم دیں گے وہ ناجائز و حرام ہے جنرل جو بانڈ جنرل بونڈ پندرہ سو والا یہ حلال ہے اسے چالیس ہزار کا ایک الگ بھی ملتا ہے لیکن یہ پریمیم بانڈ جو نکالا گیا ہے نارملی کہلاتا ہے وہ حلال ہے وہ جائز کام یہ جائز ہے جی کال چلائیے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 میں ہند کے شہر ویراول سے بول رہا ہوں میرا نام جاوید ہے نگران شورا اور مفتیا کرام بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہوا اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری پانچ بیٹیاں ہیں اس میں تین بیٹیوں کے نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ جس انہوں نے دودھ پلایا تھا انہوں کے نام سے نام رکھے ہیں ایک کا نام آمینا ایک کا نام حلیمہ سعدیہ اور تیسری بیٹی کا نام سویبا رکھا ہے تو کیا ہم اسے گھر میں سویبا ماں ایسا کے پکار سکتے جواب عنایت فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتی ہوں کوئی حرض نہیں میمن شاید میمنوں میں عام طور پر رواج ہوتا ہے اس طرح جی کوئی حرض نہیں ہے جی ہاں جی امین آج جو مدری مذاکرے میں بڑا جو ہاٹ ٹاپک تھا مفتی صاحب یہ بچوں سے کام لینے کے حوالے سے یہ ایک اہم میرا خیال موضوع تھا میں نے کہا یہ موضوع تو یہ کہ یہ موضوع اس حوالے سے میرے تربیت فرمائی تو مزید اس کو لیا جائے اس لیے کہ جیسے گھروں میں ٹیوشن وغیرہ پڑھنے کے لیے یا کسی بھی سبب سے کوئی آتا ہے تو اس کو یہ نوٹس نہیں لیا جاتا ہے لیکن جیسے امیر علیہ کسی بات کو فرماتے ہیں تو کلک تو ہوتی ہے کہ یار یہ بات تو میرے دھیان میں ہی نہیں دی کہ میں جیسے راشن منگاتا تھا جھاڑو پوچھا کرنے تو بھلے وہ گھر میں اپنے گھر میں جھاڑو بھی نہیں اٹھاتا ہے لیکن وہاں آ کر مدرسے میں کاری صاحب کے کچھ راشن لے کر آ رہے ہیں کبھی دودھ لے کر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے جو احتیاط امیر سنت نے فرمائی میرا تھا مزید اگر کیونکہ بعض ناظرین نہیں بھی ہوتے ہیں تو اس ٹاپک کو تھوڑا سا ریویو کر لیا جائے فرمائیے جی تفصیل کے ساتھ رسونت نے گفتگو فرمائی تھی اس پر کہ اصل میں وہ تو ایک تو اجارہ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے بچوں کو پڑھانے کے لیے بلایا ہوا ہے اور ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس ٹائم میں ہم نے اتنے سارے کام کرنے چھوٹے موٹے کام بڑی اچھی مثال میری سنت نے دی کہ یہ پین اس کو دے دو پین گر گیا وہ اٹھا لیا پانی کا دو گلاس پڑا ہوا تھا وہ منگوا لیا اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن اب اس سے گھر کا جھاڑو پوچھا کروا رہے ہیں بچیاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئی ہیں تو کچھ لوگ کمرہ صاف کر دو جھٹکن لگا دو پوچھے لگا دو تو ظاہر سی بات یہ مشقت کے کام ہے اس میں ایک مشورہ یہ دے جیسے کوئی اسلامی بین گھر میں بچوں کو پڑھا رہی ہے اور بچے آ گئے دوپہر کا دو بجے کا ٹائم ہے بچوں کے پڑھنے کا اور دو بجے اس کو پکانے کا بھی ٹائم ہے اب گھر والوں نے ایسے اجارہ ہی جا کیا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائے گی اور اس کو اتنا ہم پیسے دیں گے جو اس کے دار آتے ہیں اب وہ بچوں کو پڑھا تو رہی ہے بچے پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر بیٹھے کامن کے اندر بیٹھے لیکن وہ کچن میں اپنے کام بھی کر رہی ہے جھاڑو پوچھے بھی وہ نہ کوئی ساتھ سفر ڈسٹنگ بھی کر رہی ہے پھر آ کے جہاں کہاں تک پہنچے اچھا سنا دو پھر تھوڑی چلی جائے گی اچھا بیٹا تم سن لو یہ سن لو وہ سن لو تو کیا یہ ایک عدم توجہ ہی کے ساتھ جس کو پراپر پڑھانا کہتے ہیں اور بیٹھ کر جیسے آپ لوگ بھی کئی پڑھا تھے دنیا پڑھاتی ہے مگر گھروں میں اس طرح ہر اسلامی بین جب جو بھی باجی ہوتی ہے پڑھانے والی تو بھائی جیسے ہم لوگ پہلے بولتے تھے کہ بھائی پڑھا لا ہے تو یوم قرآن پڑھانے سے تو ہم بھائی بولتے تھے ہمارے ممنوں میں تو کیا یہ سب درست ہے یہ اس طرح اگر کوئی پڑھاتی ہے تو <coughs> دیکھیں اس میں ایک تو وقت ہے اور دوسرا پڑھانے کا کام لیا ہوا ہے کہ میں نے پڑھانا ہے تو اگر تو وقت دیا ہوا ہے تو سہرسی بات ہے کہ اس وقت کے اندر تو پڑھانے ہی کا کام کرنا ہے ایک گھنٹے کا دیا ہوا ہے تو اس میں دوسرے اس طرح کے کام کرنا کہ جو بےچارے کے خلاف ہیں اس کی تو اجازت نہیں ہوگی اور ایک ایک کہ اس نے کہا ہوا کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو پڑھانا ہے یہ آئے گا میں نے روزانہ اس کو اتنا سبق پڑھا دینا ہے اس میں اس نے پڑھایا اور گھر کے کام کرتی رہی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جیسے عدم توجہ کی بات ہوئی کہ اس کی توجہ ہی نہیں رہی بچہ کھیل رہا ہے کود رہا ہے ادھر مصروف ہے اور یہ کبھی جاتی ہے سارن چڑا کے آ تو کبھی جو ہے وہ جھٹکی لگا کر آگئی تو کے گئی تو یہ تو توجہ نہیں رہے گی تو صحیح سے بات ہے کہ بچہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پائے گا صاحب یہ بچہ پڑھ رہا ہے کوئی مدنی مونہ یا مدی عمنی کو بچے عموما ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا نارمل دعوت اسلامی کیس میں زیادہ تر مدارس المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے لیکن عام طور پہ چلے گھروں کے اندر میں کہ اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے یا بچی پڑھ رہی ہے اور اس کی ماں اچانک آ جاتی ہے گھر والا کھلا ہوا ہے اور ماں دیکھتی ہے کہ باجی تو کچن میں بیٹھی ہوئی ہے یا باجی وہ در جا کر وہ کپڑے نچوڑ رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے وہ آ کر دیکھی باجی کہاں تو بچہ بولے گا کہ باجی تو کپڑے دھو رہی ہے تو اب وہ جو ماں ہے یا اس کی بہن ہے اس, اس کے بارے میں کیا تاثرات کمیں گے ایسی بات ہے کہ اچھا نہیں پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہی ہے کیا کر رہے بھی پڑ جاتا ہے نا کوئی اگر آ جائے تو کیا وہ اسی طرح کچن میں آتی جاتی ہے یعنی وہ بیٹھ جائے گی وہ بیٹھ جائے گی ان چیزوں کو بھی اور طرح اس میں احتیاط یہی ہے کہ وقت ایسا رکھا جائے کہ جس میں اس طرح کی کام نا البتہ جیسے بعض اوقات معمول کی چیزیں ہوتی ہیں اب پڑھایا اور جیسے مثال کے طور پہ بعض سالن چڑھائے ہوتے ہیں تو آج پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ ایک بچے والی ہے اور اس کا بچہ رونا شروع ہو گیا اور اس کو تھوڑا بہت یہ کر لیا تو متوسط جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق آجنا میں نے آج نا مزید میں وزیر قسم اٹھائی ہے تو اس لیے اس کے بارے میں جھوٹی میں قسم, قسم, قسم اٹھائیے اور توبہ کر لیے گلی میں یہی سوال ہے اگر توبہ کر لی نین نہیں آ رہی ان کو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ واضح بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے قسم کھائی کیا اگر تو آپ نے کسی کا حق طلف کیا ہے قسم اٹھا کے کہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی اور مثال کے طور پہ کسی کا قرض تھا آپ کے اوپر اور آپ نے قسم کھالی لی بات کسم پہ تے ہوئی تھی کہ تم قسم کھا رہے تو میں معاف کر دوں گا اس نے آ کے جھوٹی قسم کھالی تو ظاہر ہے کہ اس میں صرف توبہ کافی نہیں ہوگی بلکہ اس سے معافی بھی مانگنا ہوگی اور اس کو اس کی رقم بھی واپس کرنا ہوگی تو اگر تو اس جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کے حق کو تلف کیا ہے تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حق بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا اور اگر ایسا کسی کا حق تلف نہیں کیا اور فقط جھوٹی قسم کھائیے تو اس پر توبہ کرنا یہ ضروری ہے اور توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں مزید اس کی وضاحت کے لیے آپ کل صبح دارفتہ علیہ سنت میں فون پر رابطہ کر لیں تاکہ آپ سے ڈیٹیل لے کے آپ کو جواب دیا جا سکے کال yeah. چلائیے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ میلاد کے حوالے سے عورتوں کی میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے مائک پر یا بغیر مائک کے اس پر کئی دفعہ میرے سنت مدنی پھولت فرما چکے ہیں کہ زہر ہے کہ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں کے آقا ہیں یوں ہی اسلامی بہنوں کے بھی آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ بھی میلاد منائیں گی اس میں کوئی حرض نہیں ہے منانا چاہیے ان کو لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیے شریعت کی طرف سے مزید کچھ اور احتیاطیں ضروری ہیں جیسے پردہ ضروری ہے کچھ باتیں بھی بیان کی گئی کہ ان کا باہر نکلنا چیزیں دیکھنے کے لیے اور اس میں بے پردگی وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے یوں ہی ان کی آواز جو ہے وہ یہ نغمگی آواز جو ہوتی ہے جس میں ترنم ہوتا ہے جسے نعت ہی کی آواز ہو گئی تو اس کا بھی پردہ ہے تو اب یہ لاؤڈ اسپیکر پہ جیسے باز پڑھتی ہیں گھروں کے اندر بہت بلند آواز سے پورے علاقے کے اندر گونج رہی ہوتی ہیں بالکل ناجائز ہے اس کی شرح اجازت نہیں ہے بجائے ثواب کے وہ گناہ کی مرتکب ہوں گی تو امیر السنت نے کئی دفعہ اس حوالے سے مدنی پھول دیے ہیں کہ گھر کے ایسے حصے میں میلاد کی جائے کہ جس میں عورتوں کی آواز مردوں تک کسی صورت بھی نہ پہنچے اجنبی مردوں قبرستان مفتی صاحب ہمارے رخصت ہو رہے ہیں سوالات اب نہ دیے جائیں قبرستان جانے کے حوالے سے جو امیر علیہ سنت کی گفتگو ہوئی تو ایک بڑا پرانا ایک جملہ ہے کہ قبرستان جاتے ہیں تو بظاہر یہ مٹی کے تودے ہیں لیکن کسی مٹی کے تودے کے نیچے قبر جنت کا باغ ہے تو کسی مٹی کے تودے کے نیچے جہنم کا گڑھا ہے تو قبرستان جانے کا بھی رجحان بہت کم ہے یہ بھی ایک اسے بھی, اسے بھی... اسے بھی... چھوٹی بڑی راتیں رہ گئی اور, بھی... بڑے بڑے بڑے... بڑے اور بڑے جو رہ گئے نا نئی جنریشن کا ایسا ہو گیا جی امین کہ اب تو جو باقاعدہ حیات ہے نا زندہ ان سے رابطے نہیں ہیں تو اب انتقال کرنے والے سے رابطے رکھنا تو مطلب کتنی وہ دور کا ہو ہوگا ہے معاملہ تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہماری تربیتوں کا بھی عمل دخل ہے کہ اگر آج جیسا جیسے امی مجھے آج فرما رہے تھے یار عمران آئیں بولو نا میمنی آج بچے کے ساتھ میں میمنی بولوں گا آج امین تو میرے بیٹے میرے ساتھ میمنی بھی بات کریں گے وہ تو نہیں بولیں گے کہ مطلب نہیں تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا میمنی ڈسکشن تو اب یہ کہ میں قبرستان جاؤں گا اور کچھ ذہن بناؤں گا نا ایسا تو نہیں مار پیٹ کے لے جاؤں گا بچوں کو تو میں اگر قبرستان جاؤں گا اور سارے آدھا بجا لاؤں گا چپل اتارنے کا جوتے اتارنے کا سلام کرنے کا کہاں کھڑے ہو کر مجھے دعا فاتیاں کرنی ہے یہ سب کروں گا تو ڈیفینےٹلی کہ میرے بچوں میں بھی عادت کسی حد تک آئے گی اور اگر میں ہی نہیں جا رہا ہوں تو کیا اسی طرح رشتہ داروں کی پہچان کا تو شرعی تقاضا ہے یعنی شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رشتہ داروں کو اپنے گھر والوں کو بچوں کو پہچان کرائیں تاکہ وہ سلے رحمی کریں گے ان کے حق ادا کریں گے تو آج کل مطلب کیا کہ اب مطبع والد کی پھوپھی اور خالہ کو بہچانے میں مشکل ہو گئی ہے تو خود اپنی پھوپھی خالہ تک تو بیچارے پہنچ جائیں گے لیکن والد کی یہ پھوپھی ہے والد کی یہ خالہ ہے والد کا یہ ہے والد کا یہ کم تو والد صاحب بھی چکے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا ان کا وہ نہیں ہے رابطہ آج کل ہمارے یہاں ان خاندانوں سے رابطے رشتہ داروں سے رابطے کم رہ گئے پہلے وہ ملنا جلنا جس طرح کی آنے جانے میں طبیعت وغیرہ پوچھنے کا ہوتا تھا لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے اور خاندان رشتے داروں میں یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور یوں پھر جو آپس میں جو ہوتے تھے اب اس میں پھر یہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے کہ پھر وہ کزنس جو ہوتے لڑکے لڑکیاں ہوتی تھی پھر ان میں بے تکلقیاں ہو جاتی تھیں لیکن ہر چیز اپنی حدود میں ہی رہیں گی تو ہی اچھا رہے گا نا تو اس کو بچانا بھی ہے اور یہ بتانا بھی ہے تو پھر ان کے اندر ایک قدر و اہمیت پیدا ہوگی پھر قبرستان جانا وہ صاحب قبر کو کیا فائدہ ہوتا ہے جانے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور پڑھنے کے حوالے سے تو ذل و دماغ و ذہن اور آنکھ اور قلب پر اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں جب یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی تو پھر انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہوگا اب آپ دیکھیے نا کہ مطلب کہ جب اولاد ہم انتقال کریں گے تو جب ہمارے اولاد کو قبرستان آنے کا مزاج ہوگا تو وہ بھی تو ہماری خبر کے پاس آ کر شریک پورے کر کے سورہ یاسین شریف ہمیں بھی تو سنا کر جائے نا وہ بھی تو دعا فاتحہ کر کے جائے نا آج امیر سنو کے ہم دیکھتے ہیں نا کہ موقع مل جاتا ہے تو آپ اپنے و... مطلب کہ امی جان کے مزار شریف پر حاضری دی آتے ہیں دعا فاتحہ ہو جاتی ہے آپ نے کئی دفعہ مدنی چینل پر دیکھا ہوگا تو اس طرح اپنی اولاد کا مزاج قبرستان جانے کا بنانے میں ماں کا مطلب والد کا اسلامی بہنوں کو تو اجازت نہیں ہے والد کا ایک اپنا کردار ہونا چاہیے اور پھر وہ اپنا منصب ہے جو بھی اس کی ذمہ داری پوری کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ کریم دلوں کو پھیرنے والا ہے سلو الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد بہت اللہ اچھا جا رہا ہے میرا مفتی صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ مجھے اپنا ایک وقت دور کرنا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی اس دنیا میں ملا ہے ایمان قرآن وہ سب آگاہ کے صدقے ہی ملا نا اور رمضان کا مہینہ بھی ہے یہ آگا کے صدقے میں ہی ہم کو ملا ہے یہ مجھے یہ مجھے سوال کرنا مفتی صاحب سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب تو تشریف لے گئے مگر یہ بات درست ہے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ نبی پاک ذاخب وسلم کے صدقے میں ہی ملا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو ہمیں جو کچھ بھی ملا تو ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے ان کے صدقے پایا نہیں سب کچھ انہی کے توفیل مل رہا ہے آج بھی انہیں کے توفیل مل رہا ہے آج بھی کے صدقے مل رہا ہے اور بس جب تک جیئیں ان کا صدقہ اور توفیل کے ہم لیتے رہیں اور جیتے رہیں تو یہ ہے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نہ اس میں بسوسوں کی ضرورت ہے نہ اس میں کسی قسم کی الجھن ہے کہ اللہ کے حبیب کے صدقے ہی سب کچھ مل رہا ہے سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد کال چرائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں میرا یہ ایک مدنی مذاکرے کے حوالے سے سوال ہے کہ ربیعنور شریف میں بارہ دن محفلیں بھی ہوتی ہیں تو مدنی پھول یہ عطا فرما دیئے کہ محفلیں جو ہوتی ہیں تو مدنی مذاکرات کیسے دیکھا جائے محفلوں میں تقریباً گیارہ سال گیارہ بچ جاتا ہے مدنی پھول ارشاد فرما دیئے ایسا کہ مدنی مذاکرہ بھی نہ چھوٹے محفلیں بھی اٹینڈ ہو جائیں آپ کا وجود تو ایک ہی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شاید مجھے تو نہیں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان مذاکرے میں بھی آپ کا جسم مبارک ہو اور محفل میں بھی آپ کا جسم مبارک موجود ہو ایک ہی جسم ہے ایک ہی بدن ہے کسی ایک ہی جگہ ہوگا چوائس آپ کی ہاتھ میں ہے کہ کس وقت کس چیز کو کتنی امپورٹنٹ آپ نے دینی ہے علم دین سیکھنی کیا محفل اتنی مذاکرے میں نادخاری وغیرہ سب محفل بھی ہو رہی ہے مربع یا بھی ہو رہا ہے تو ہم تو یہی مدنی مذاکرات دیکھنے کی آپ کو دعوت دیتے تھے دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ اس میں اس پورا اسٹیم ذکر نعت بھی ہے اور ٹھیک تک ناتی بھی ہو رہی ہوتی ہیں بیا بھی ہو رہے ہوتے ہیں سوال جواب بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور سوا بھی کمانا ہے تو یہ ہے میری جو مطلب موٹی عقل میں جو ایک مشورہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا آئیے امین کیا رکھتے ہیں اپنے پاس یہ جو ایک بڑا زبردست جو سیرت میر سنت کا ایک پہلو آج نظر آیا کہ احتیاط جو آج سرکار علیہ اللہ کی اللہ شان, شان میں جو بیان اور جو, سوال جو ملنے سے جو سوال تھا کہ مطلب بات چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کی جا رہی ہے پسند ناپسند اور استعمال کے معاملات پھر اسے سنت کہنا کہ ایک دفعہ پھر ایک حدیث اس حدیث میں وہ جو مل فرمایا کہ وہ سالم نے تلاش کیا تو وہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اس کو پھر یوں کہا جائے گا کہ یوں کرتے تھے تو یہ ہوتا ہے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول عشق رسول اور میں اس کو معرفت رسول رسول کریم صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کی جو مقام مرتبہ تعظیم و توقیر جو قرآن کریم میں جس کے بیان موجود ہیں اس کی ایک معاریفت اور پہچان ہوتی ہے اور جتنی انسان کو دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاریفت پہچان اور جو ایک روحانی قرب ہے وہ جتنا نصیب ہوگا نا اسی قدر اس کی سوچ پر اس کی زبان پر اس کے خیالات پر اسی قدر یہ ادب کا جو تقاضا ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا پھر وہ غور کرتا ہے کہ یار کون تھا پھر وہ شعر سنا یا جنے دو با یزیدی تو حضرت جنید بغدادی اور بائی عزید بستامی رحمت اللہ تعالی کہ یہ وہ آقا جہاں صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کے جہاں ان کی سانس سے رک جاتی ہیں سوال. تو یہ وہ مجھے فارسی کا شعر یاد نہیں ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ مشک اور عمبر گلاب سے میں مو تو یہ بھی فارسی کا ایک شعر ہے کسی بزرگ کا تو پھر بھی آقا کا نام لو تو جیسے کہ وہ پھر میرے لئے ساتھ شاہ صاحب کا وہ شہر ہے کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخیاں کتنے جا رہیاں تو اب یہ جتنی معرفت اور جتنی پہچان اور جتنی محبت جتنا خلوص اسی قدر ان کا ذکر مبارک کرتے ہوئے بندہ سوچتا ہے کہ بس یعنی جو بہتر سے بہتر ورڈ ہو جو بہتر سے بہتر حرف ہو وہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے آپ کی بیان کرنے کے لیے استعمال کروں تو یہ بڑا پیارا پہلو ہمیں ان کی آج کے مدنی مذاکرے میں وہ بہت پیاری مدنی میں پھر دوسرا یہ کہ مدنی منہ سے جو گفتگو میں احتیاط کروائی نا میں گھر جا کے کھاؤں گا کھاؤ گے پھر آپ نے اس کو سکھایا کہ کس طرح سے بات کرنی ہے تو یہ چاہے چھوٹے بچے بھی ہوں اگر ان کی بھی اگر ہم یہ لوگ عموماً کہتے ہیں یار ابھی تو بچہ ہے بچے کو ہی تو بچانا ہے تو بچہ بچہ بڑا ہو کر بچے گا نا بچے کو بچاتے نہیں ہیں تبھی تو بچتا نہیں ہے بچے کو بچائیں گے تو بڑا ہو کر بھی بچے گا شہر ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا بول گیا مکس مکس چلے گا اوکے کال دیتے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سے کر رہا ہوں نگران شورا کا ماشاءاللہ یہ ہمارا آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے بہت ہی پیارا ہے. اللہ کو شادو آواز سلسلے میں آپ ماشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے کے بعد آپ کے سلسلہ بہت ہی مدینہ مدینہ ہے اللہ تعالی آپ کو نظر سے بچائے نگران شورا کی بار کا محرض تھی کہ پریشر جو ہوتا ہے کام تو اس پر بھی چند مدری فلاب کے طرف سے مل ہمیں کہ اس کو کنٹرول کس کی طرح کیا جزاک اللہ السلام علیکم اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ بتائیں کیا سوال کرنا چاہ رہے تھے کچھ کرنا hmm. hmm. دوبارہ سن لیں اور بتا دیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے فی الحال حوصلہ افزائی آپ جی پریشر اچھا اچھا جو میں نے پریشر کی جو بات کی تھی اچھا تو یہ پریشر آتا ہے کام میں فیملیز میں پریشر آ جاتا ہے کام میں پریشر آ جاتا ہے تو اس پریشر کو تقسیم کر دیا جائے جب آپ ایک اچھا پھر دوسرا یہ کہ پریشر جو ہے نا اس کو سنبھال کے نہیں رکھا جاتا ٹینشن کو آپ سنبھال کے رکھیں گے نا تو ہو جائے گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے اب فور ایگزامپل یہ جگ ہے ٹھیک ہے مثال دو بھائی یہ جگ ہے یہ جگ جو ہے نا یہ ٹینشن ہے اب آپ کو یہ جگ آپ کو ٹینشن ملا تو یہ ابھی تو آپ کو درد نہیں دے رہا آپ کو تکلیف نہیں دے رہا لیکن آپ یہ ٹینشن کو پکڑ کے رکھو گے نا اٹھا کے رکھو گے تھوڑی دیر کے بعد یہ آپ کو نیچے لانا شروع کر دے پھر آپ اٹھاؤ گے پھر نہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ درد کر دے گا یہ ٹینشن یہ تو یہ سمجھے کہ یہ ٹینشن یہ چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو امیڈیٹلی ریموو کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے تو آپ ریلیکس ہو جاؤ گے ورنہ یہ پریشر لے کر رکھیں گے نا آپ ٹینشن لے کر رکھیں گے تو اس کو فوراً ریموو کیا جاتا ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مختلف کاموں میں بزی ہو جائیں دوسرے کاموں میں بیزی ہوں دوسرے کام کریں پھر اگر یہ واقعی ڈسکسیبل ہے یعنی کہ اس کو گفتگو کی جائے تو اس کو ڈسکس کریں تاکہ مختلف رائے سامنے آئیں گے تو جتنی رائے اور جتنی مشاورتیں باز ہر چیز میں نہیں ہوتا اور پھر راہیں کھلتی ہیں راہیں جسے کھلتی ہیں تو آپ کا ذہن کھلے گا پریشر ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ بہت ساری اس کی صورتیں ہوتی ہیں کہ جیسا پریشر جیسا دباؤ جیسا ٹینشن ویسا ہی پھر اس کا سولوشن بھی ہوتا ہے اور یہ نارملی طور پر یہ اگر آپ تجربے کار لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو اس کو کیسے ریلیز کرتے ہیں کیسے ریموو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ آج بھی مدنی مذاکرے میں شرکت رہی الحمد للہ تو امیر علیہ سلمت احمد بارکاتم الیا نے ماشاءاللہ عزوجل جو موٹر سائیکل چلانے کے حوالے سے تربیت فرمائی ہے یہ بہت ہی زبردست انداز ہے واقعی اتنی ہمارے نوجوان بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور بعض اوقات تو جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات عمر بھر کی معذوری یہ ویلنگز اور اس طرح کے دو تین دن پہلے پتہ چلا ہے کہ کچھ نوجوان ون ویلنگ کر رہے تھے اور اس دوران وہ مطلب ایک ایسا مطلب وہ انسڈینٹ ہوا کہ وہ عمر بھر کے لیے مزوری کا سبب بن گیا تو ایسا سلسلہ ہو جائے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس کی بات کی سمجھ آ جائے کہ ویلنگ نہیں کرنی یہ ماشاءاللہ مدنی چینل اور مدنی مذاکروں میں کاش شرکت کریں اور دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچائے شعرا ماشاء ماشاءاللہ بڑے زبردست انداز میں مدنی چینل پہ مدنی مذاکرے کے سلسلے مدنی مہک میں ماشاءاللہ اللہ مدنی بھول لوٹا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دعوت اسلامی والے اور والیوں پر دراز فرمائے عمیر سن کا سایہ دراز فرمائے آمین بہت بہت شکریہ آپ نے بہت پیارے انداز سے ہماری حوصلہ افزائی کی آ, ہم نے اس پر مدری مکالمی بھی کیے ہیں اور مختلف سلسلے بھی کیے ہیں اور امیر سنت نے موٹر سائیکل ہیلمٹ اور قانون اس کے متعلق بارہا مرتبہ ارشاد فرما ہے بلکہ ایسا ہے حاجی امین کہ جب کبھی ہم گاڑی میں جاتے ہیں نا امیر سنت جیسے کبھی کبھی مجھے ڈرائیونگ کا موقع مل جائے کبھی بڑے شہزادے ڈرائیو کرتے ہیں موقع محل کے حساب سے تو جیسے میں نے ڈرائیو شروع کی نا تو بسا کوسن اشارہ کرتے ہیں. سیڈ بیل لگایا, میں نے وہ سیٹ بیلٹ لگایا سیل بیلٹ نکال کر اب سیل بیلٹ لگا لیتے ہیں تو یہ قانونی طور پر ایک مطلب کہ وہ سمجھے کہ اچھا لگتا ہے اور پسند ہے امریکنت کو کہ ہاں یار قانون پر عمل ہونا چاہیے قانون بھی اچھے لگتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھاتے بھی رہتے ہیں اب یہ کہ جو اس طرح ایک سلجھے ہوئے اور مدنی ماحول سے اسلامی بھائی ہوں گے نا نارملی یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے چلبلے ٹائپ کے یا جس کو میں پتا نہیں ہے جبلا بولنا چاہیے یا مطلب ایک ہے چند ایک جملے لیکن جو ب... بجے بولنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. عجیب قسم کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو مطلب وہ, وہ کر رہے ہوتے ہیں روڈ پر جیسے سڑک نہیں ہے کچھ اور ہی ہے اور یوں جا رہے یوں جا رہے یوں جا رہے دکھانا ہوتا ہے مڑ کے بھی دیکھیں گے کہ میں کسی مطلب کہ امارت کے ساتھ جا رہا ہوں تو پھر یوں بال بھی بنا رہے ہوں گے تو پھر ہاتھ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے اب پتہ نہیں یہ ان کو ساری ایکٹنگ ہے روڈ پر ہی سوچتی ہے اور پھر اللہ نہ کرے کوئی سامنے سے آ جاتا اور ٹھا کر کے نکل جاتے ہیں بعض یا انہی کی ہوتی ہیں اور لوگ مطلب کہ وہ سزا پھر وہ گاڑی والے کو نہ کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں تو میں تو یہی ارد کروں گا کہ آپ سڑک پر ہیں کہ گھر پر ہیں تمیز مینرس کا دامن نہ چھوڑے نارمل بڑے سٹینڈرڈ کے ساتھ نہ بہت سلو چلائیں نہ بہت تیز چلائیں نارمل سٹینڈرڈ کے ساتھ سڑک کے کنارے پہ جیسے موٹر سائیکلیں چلتی موٹر سائیکل سڑک کے بیچ میں نہیں چلتی ہمارے یہاں تو مطلب ہمارے تو یہ پٹے وٹے بنے ہوئے نا یہ سڑک پر جو ٹریک جس کو بولتے ہیں آئے ایک, ایک ایسی موبائل کر رہا ہوں اگر آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر جیسے ٹریفک رک گئی اور ایک رینڈملی اگر آپ تھوڑا سا ایگزامیشن تو پوائنٹ آف ویو پہ اگر آپ کریں اور آنے جانے جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کو خالی پوچھے موٹر سائیکل والے کار والے بالکل تو ویگن بس تو نہیں مسئلہ ہو جائے گا ان کو پوچھے نا یہ پٹا بنا ہوا ہے تو ٹریک کدھر ہے ٹریک کدھر وائٹ پٹا بنا ہے نا پٹا یہ پٹا کس کی چیز کا ہے یہ پٹا کدھر کا ہے یہ کونے کا جو, جو پٹا بنا ہوا ہے یہ کیوں ہے بیچ والا کیوں ادھر والا تھری ٹریک روڈ ہے ٹو ٹریک روڈ ہے یا فور ٹریک روڈ ہے تو اس کو پوچھو کہ کیسے ہوگا تو آپ کو بہت ڈیزائن بنایا نہیں آپ کو بولے گا یار یہ تم کیا سوال کیا نا سوال کرا نا آپ نے تو یہ غور کرے گا یار یہ کبھی سوچا نہیں ہے سوچا نہیں یہ پٹا ہے تو یہ پٹے کا مسئلہ ہوتا ٹھیک ہے نا یہ ٹریک جس کو کہتے ہیں اچھا پھر وہ اور بھی مطلب جو وہ سائنے وائنے بنی ہوئی ہوتی ہے نا یہ باتوں کو سائنوں کو بھی سمجھ نہیں آتی بورڈ وورڈ ہمارے لگے ہوئے تو یہ نہیں سمجھ میں رہا ہوتا تو یہ نظام ہے ہمارے یہاں تو یہ نہیں پڑتا کہ کدھر سے تیز چلانی ہے کدھر سے بیچ میں چلانی ہے ان کو بولو کہ ادھر نکلنا ہے تو انڈیکیٹر کیسے دو گے اور بادو کا تو اتنی خطرناک گاڑیاں چلاتے ہیں جمین تو میں نے بادو کا پیسنجر سیٹ پہ جو شاید بتاؤں تو کیونکہ کچھ نہ کچھ مجھے یہ اس کے ٹریفک کے اور یہ اس کے اندازہ ہے تو یہ جو ہے نا یہ بالکل جیسے یو کرا روڈ ٹرن ہو رہا ہوتا ہے ٹائم پر تو بالکل ٹیکنگ تو ویری ڈینجرس ریڈ لائن ہے ریڈ زون ہے مطلب نیور نیور نیور یو اسٹرکٹلی یو ڈونٹ کہ آپ مطلب ایسے موقع کیونکہ آپ جب یہ جا رہے ہیں نا تو سامنے سے جو ٹریفک آ رہی ہوتا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو وہ یہ حساب کتاب بنے ہوئے ہیں تو لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور پھر سامنے سے اور بریک لگائی ہی ہو نکل گئے ارے تو دیکھ رہے تھے تو بہت بڑھیا ارے بھائی سامنے والے نے بریک مار دیا تھا نا تو آپ کا تو تھا نا معاملہ پورا بے اس کا معاملہ پورا تھا تو یہ جو سلو ایک نارمل وے پر قانون کے ساتھ چلنا ہے مگر یہ سب اصول واقعی ہم سیکھ بھی جائیں واقعی ہم سمجھ بھی جائیں اور واقعی ٹریفک ایس پر لا چلے بھی اف رشوت کا دروازہ بند کروا دیں رشوت کا دروازہ بند کروا دیں یہ رشوت کی وجہ سے یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے نا پانی کا ٹینک اس پانی کے ٹینک میں جو پانی ہم بھرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ یہ ٹینک ہے ملک اور اس میں قانون جو ہے نا یہ پانی ہے پانی ہے مگر یہ جو رشوت ہے نا یہ لیج ہے یہ لیج ہلکا ہلکا پانی نکل رہا قانون ختم ہو جاتا ہے قانون بارہ کہاں سے ہوگا پانی نکل گیا لیکیج بند کریں لیکیج یہ لیکیج کی وجہ سے قانون پر عمل نہیں ہو پا رہا دنیا میں تربیت ہو رہی ہے لاس کی قانون پر لیکن قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ قانون پر عمل کر رہے ہیں اسٹرکٹلی طور پر لوگ قانون پر عمل کرتے ہیں ان کو پتا ہے قانون کہ قانون توڑیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا ہمارے بھی پتا ہے سگنل توڑیں گے تو سگنل توڑنا صحیح نہیں ہے مگر توڑتے ہیں اور بڑا مطلب کہ ہو کر کے جا دے پولیس والے کو بھی آنکھ دکھا کے جاتے ہیں پولیس والے کو ہو کر کے ہوئے جا دے پولیس والے بھی میرے موٹر سائیکل ہوتی تو تجھے چھوڑتا نہیں اس کے بعد موٹر سائیکل ہی نہیں ہے اور ہمارے پولیس والے اوقات سگنل کے ادھر بھی نہیں کھڑے ہوتے یہ بھی سگنل کے ادھر کھڑے ہوتے وہ بھی کسی درخت کے نیچے چھپ کر کھڑے ہوئے ہوتے یہ بھی انتظار کر رہے ہوتے کہ یہ ابھی سگنل تڑے گا یہ آئے گا میں پھر سامنے روڈ پر آؤں گا پھر ٹوٹ ٹوٹ بجا کے اس کو سائڈ میں لے جاؤں گا پھر کھڑا کروں گا پھر توڑ جوڑ کروں گا پھر پھر کو جانا پہلے تو کتاب نکالے گا ایسا سیریس ہوگا پولیس والا بھی کہ بس ایسا لگے گا یار یہ بہت سخت ہے بہت سخت ہے اب ایسا ایسا کلم نہیں جلے گی قلم کو جھٹکے مارے گا سمجھے پھر کاروبار کا بھی صحیح کرے گا پھر وہ پین گھمائے گا کہ اس کو تھوڑا ہوش آ جائے گا تون ابھی ڈیلنگ کی بات نہیں کی ہے ٹھیک ہے نا پھر اس میں کوئی جب دیکھے گا نا کوئی نہیں تو بھی پیچھے سے ایک اور صاحب ابھی یہ بےچارہ جائے گا اتنا بھرے بھی تھوڑا تھا وہ اندر میں نا بازی ہو رہی ہوگی وہ پھر دے گا وہ پتا ہے وہ بھی بتایا کون سا پہلی بار پھنسا میں اسی طرح تھوڑا تھا سختی میں بھی سختی کروں گا تو بھی سختی کرے گا تو نیچے ریٹ آ جائے گا یہ ہے ہمارے یہاں نارمل پریکٹس ہے یا نہیں آپ بتائیے یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہوگا میں کبھی اس طرح پسا نہیں ہوں میں اس لیے بتا رہا ہوں طرح ہوتا ہوگا لیکن بابا فرما دے وہ معاشرے میں رہتے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں پتا چل رہی ہوتی ہے تو اگر یہ ہمارے جو رشوت خور پولیس والے سب تو رشوت خور نہیں ہوتے سارے بیمار نہیں ہوتے مگر یہ جو رشوت خور طبقہ ہے نا یا تو ان کا کوئی علاج کرا ان کو ان کے مطالبی بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ بس یہ رشوت کا دروازہ بند ہو جائے یہ سیگنل کے ادھر کھڑے رہے نا ویسے ان کو دیکھ کر بھی کئی لوگ رک جاتے ہیں ہاں آم آدمی دیکھتا ہے نا یار وہی وہ نہیں ہے کہ ہمارے کیمرے لگ جائیں کیمرے لگ جائے تو ہمارے تو پتا کیمروں پر بھی چپکا لیں گے عجیب حال ہوگا نا تو باہر ایسا نہیں ہے تو یہ دیکھتے نا پولیس والا نہیں فور رکے نکل جاتے ہیں اور اس کو بھی بعدوں کا دانے میں دیر لگ جاتی ہے پولیس والے کو تو اتنی دیر میں وہ نکل بھی جاتا ہے تو اب یہ تماشے جب ہوں گے اور اتنی غیر سنجیدگی معاشرے میں اگر ہوگی اور اتنا غیر سنجیدہ سے قانون پر عمل کروانے کی باتیں ہوں گی تو کیسے ہوگا آپ خود سوچیے یار مگر مدری مذاکرے کی چکے مدنی مہک سے چلا ہے یاد اگر آپ مدری مذاکرے میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کا زین بنے گا اور رشوت لینے والے کا رشوت سے توبہ کرنے کا اور اس کی ساری شرح طور پر اس کی تلافیاں ہی اور جو بھی اس کے تقاضے توبہ کے پورے کرنے کا بھی انشاءاللہ شاء ذہن بن جائے گا آپ بھی آئیے اور ان پولیس والوں کو بھی لائیے اور اس طرح کا جو بھی طبقہ ان کو بھی لائیے انشاءاللہ شاء سنت کے مدنی پھولوں کی مدنی مہک مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ معاشرے کو مہکا دے گی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کل ایک بار پھر مدنی مذاکری کی مدنی مہک لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد